ستر عورت دیکھنے سے کیا موضوع ٹوٹ جاتا ہے سترے عورت کا مطلب یہ ہے ہمارے امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ناف جو ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں سرنا اور بگڑی ہوئی اردو میں اس کو تنڈی بھی کہتے ہیں یہ ناف کہ نیچے سے لے کر یہ گھٹنے کی سفیدی تک مرد کا یہ علاقہ سطرے عورت ہے یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے لیکن سطرے عورت پر اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا عمل لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ اگر ننگا ہو اس کو دیکھنے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کو وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے امام اعظم کے نزدیک اپنے سطر کو بھی ہاتھ لگا لے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا لہٰذا سطرے عورت پر نظر کرنے سے وزو نہیں ٹوٹے گا